الحمد لله والصلاه على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم تلك فضلنا بعضهم على بعض منهم من الله ورفع بعضهم درجات قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ اور زجل نے فرمایا تل کا رسول وت دل نباد یہ رسول ہیں جن نے ہم نے بعض میں سے بعض کو فضیلت دی ہے نبوت اور رسالت انبیاء اور رسولوں میں ایک کامن جز ہے لیکن ان کے اندر بھی درجات ہیں اور اللہ نے اس کا اظہار فرمایا فرمایا کہ من منحم اللہ بعض ان میں وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا ورف آباد درجات اور بعض وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے درجوں میں سب پر بلند کر دیا مفسی فرماتے ہیں کہ وہ ہستی مقدسہ کہ جس کو اللہ نے درجے میں سب پر بلند اور فوقیت عطا کر دی وہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بیان کیا جائے ایک ضروری بات جسے ہم سب کو اس زمانے میں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہر زمانے میں دو طرح کے لوگ رہے ہیں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ثنا کر کے حضور کو خوش کرنے والے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نقص نکال کر حضور کی بارگاہ میں جسارت کر کے بے ادبی کر کے اللہ اور اس کے رسول کو شاخ پہنچانے والے حضور کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے اور اس زمانے میں نہیں ہیں کوئی دور اس قسم کے لوگوں سے خالی نہ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مالی غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ شخص جس کا نام ذوال تمیمی تھا اس نے کھڑے ہو کر بے ادبی سے کہا کہ اے محمد انصاف کریں حضور کا چہرہ انور جلال سے سرخ ہو گیا حضور نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہ کروں گا تو اور کون انصاف کرے حضرت عمر نے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دے کے میں اس گستاخ کی گردن اڑا دوں مگر حضور نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے بہترین لوگ اسے ماریں گے اور اس کی نسل پھیلتی جائے گی اس کی نسل کے لوگ عبادات اور ریاضات میں ایسے ہوں گے کہ تم لوگ اپنے اعمال پر ان کو دیکھ کر شرماؤ گے لیکن ان کے دلوں سے ایمان ایسے نکل جائے گا جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے وجہ کیا ہوگی کہ ان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں ہوگا اب جب اصل چیز ہی نہ رہے ایمان نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اگر ایمان ہی نہ رہے تو پھر اعمال جو ہے اس کا کوئی دار و مدار نہیں ہوتا حضور کی مجلس میں ایک اور صحابی تھے شراب کی عادت تھی شراب کی حرمت کا حکم آ چکا تھا مگر ان سے نہ چھوڑتی تھی کئی مرتبہ پکڑے گئے سزا ہوئی ایک مرتبہ سزا دیتے ہوئے صحابہ نے ان پر لانت کرنی چاہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا خبردار حضور اللہ تعالی اس پر لانت نہ کرنا فَإنَّهُ يحب اللہ کے بے شک یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا کہنا کر کرنا چاہنے تھے مگر حضور صلی اللہ روک دیا اور نہ صرف روک دیا بلکہ اس کے ایمان کی گواہی دی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی حضور نے گواہی دی ان کا نام تھا عبد حمار کیا ایسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے حضور نے ان کے ایمان کی ان کی محبت کی گواہی دی احادیث خاموش ہے نہ عبادات نہ ریاضات کچھ نہیں لیکن ایک کام تھا وہ سارا دن حضور کی مجلس میں بیٹھا دیکھتا رہتا کہ لوگ آتے اپنے غموں کو حضور کے ساتھ بیان کرتے اپنے مسائل بیان کرتے حضور سب کے غموں کو شیر کرتے سب کے ہفتہ دعا فرماتے سب کی تسلی دیتے کوئی ایسا نہ آتا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے آپ کا کیا حال ہے آپ کو کیا پریشانی ہے آپ کس تکلیف میں ہے کوئی حضور کا غم نہ پوچھتا حضور سب کا غم بانٹتا تو جب سب چلے جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے حضور کو ہنسانے کے لیے وہ ایک لطیفہ سناتے <تصفح> جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے دیکھیے نیت کیا ہے حضور کو خوش کرنے اور حضور گوائی دے خبردار کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے کفار مکہ مشکل مکہ حضور کی شان میں ہج کرتے منافقین استحضا کرتے مذاق اڑاتے آپ کے علوم کا انکار کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دربار رسالت کے شاعر حضرت حسان بن ثابت حضور کی تعریف میں ثنا و تعریف کرتے حضور نے انہیں منبر نصب کیا منبر نصب کر کے اس پر ان کو سوار کیا اور انہوں نے حضور کی شان میں اشعار پڑھے وا احسن من كلم ترقت العين یا سوسسم یہ اپ کی شان میں ایسا کہتے ہیں ان کو چھوڑیں آپ کی تو ایسی شان ہے کہ آج تک میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں وہ اجم المن کا تلادن اور آپ جیسا جمیل آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں خلط آپ میں عیب نکالتے ہیں یہ بے عیب محمد میں عیب نکالتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ کو تو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے کہ کا قد اور آپ کو ویسے پیدا کیا جیسا کہ آپ نے خود چاہا اگر یہ بات خلاف حق ہوتی تو حضور منا فرما دیتی جبری نازل ہو جاتے اس کے خلاف کوئی آیت آ جاتی لیکن اس کے برخلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا فرمائی روح من یا اللہ اپنی روح کی طرف سے ان کی مدد کروں حضور تبوک سے آئے حضرت عباس نے کہا یا حضرت عباس میرے جی چاہتا ہے کہ آپ کی سلام و تعریف کرو حضور نے کہا کہ اے چاچا اللہ تیرے منہ کو صارف رکھے تو بیان کر حضور کی تعریف میں اشعار کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہو حضرت حضور کی بارگاہ میں آئے اپنا قصیدہ پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک اتار کرا آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سناخانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف حضور کو خوش کرتی اور کچھ ایسے بے وقوف ہوتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹاتے ہیں ان میں نقص ڈھونڈتے ہیں ان میں خیب نکالتے ہیں ان کو اپنے جیسا گردانتے ہیں ان دونوں طرح کے لوگ ہر زمانے میں رہے ہمارے زمانے میں بھی ہے اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کیونکہ آدمی جس کی صحبت میں ہوتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ہی اس سناخانی خانی پر خوش نہ ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے احوال کی خبر ہے چنانچہ جب امام شرف الدین موسیری رحمتہ اللہ علیہ پر فالش کا حملہ ہوا بڑا علاج کرایا سب نے جواب دی دیا اس زمانے میں فالش ٹھیک نہیں ہوتا انہوں نے حضور کی شان میں طویل خصدہ لکھا خواب میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت ہوں. میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آپ کے گرد صاحب اکرام اولیا علماء اکرام موجود ہیں اور میں نے دیکھا کہ خوش قسمتی سے میں بھی اس مجلس میں موجود ہوں دیکھ رہے اپنے آپ کو کہلیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہاں کہ میرے پاس آؤ اور تم نے جو میری تاریخ میں لکھا ہے مجھے سنا کہ, کہ میں نے پہلے شیر سے لے کے آخری شیر تک بڑا طویل قصیدہ ہے پورا قصیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پڑھتی جب میں قصیدہ پڑھ رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن کر ایسے جھوم رہے تھے گویا ہوا صبح کی ٹھنڈی ہوا درختوں کو ہلاتی جب میں نے قصید مبارکی تھی میرے ہاتھوں پر تھی قصیدے کی شہرت ہوگی صبح لکھ کر کے لابا کہ کسی کو اس کی خبر ہی نہیں تمہیں اس کا کیسے پتا یہ بات چھوڑو مجھے لکھ کر کے دو نہیں مجھے بتاؤ کہ جس مجلس میں تم نے حضور کو سنایا میں بھی وہاں موجود تم نے دیکھا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیسے خوش ہوئے اس کی طرف کیسے متوجہ ہوئے تم کو تمہارے مرض فارض سے شفا بخشی تم کو اپنی چادر مبارک عطا کی یہ مجھے دو تاکہ میں اسے لوگوں تک پہنچاؤں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والی چیز ابن دیمیا کے شاگرد دوسرے ہیں علامہ ابن قیم ان کے عقیدے ابن تیمیہ کے عقائد کے خلاف تھے ابن تیمیہ نے گستاخیاں کی اولیاء سے بوز رکھا حفظ ابن قیم نے ایک کتاب لکھی جلال افہام اس میں یہ واقعہ لکھا کہ بغداد میں ابو بکر بن مجاہد درس حدیث دے رہے تھے ابو بکر بن مجاہد کا محدثی میں بڑا بلند مقام اور ان کی مجلس میں بڑے بڑے علما آتے تھے درس کے لیے درس حدیث دے رہے ہیں کہ سامنے سے حضرت ابو بکر شبلی جو جنید بغدادی کے مرید اور خلیفہ تھے اور اس وقت جذب کی حالت پہ تھے سامنے سے گزرے جب وہ سامنے سے آئے ان کو آتا دیکھا تو ابو بکر بن مجاہد نے درس حدیث چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور جب یہ کھڑے ہوئے تو سب کو کھڑا ہونا پڑا انہوں نے آگے پڑھ کر حضرت شبلی کا استقبال کیا اپنے گلے سے لگایا ان کے چہرے مبارک پر ان کے ماتھے پر بوسا دیا اور اپنے ساتھ کچھ دیر بعد شبلی نے کہا میں ابھی اجازت چاہوں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ چلے گئے جب چلے گئے تو میں نے پوچھا کہ حضرت شبلی کو تو ہم پاگل اور دیوانہ سمجھتے اور آپ نے اس کی ایسی تکرین کی درس حدیث کو کیا واقعہ تھا کہنے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے میں بھی اس میں ہوں بڑے بڑے علما کر کہ سامنے سے شبلی آیا حضور صلی اللہ علیہ کھڑے ہو گئے جب کھڑے ہوئے تو ساری محفل کھڑی ہو گئی حضور نے اس استقبال کیا اور تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل بغداد تو شبلی کو پاگل اور دیوانہ سمجھتے اور آپ نے اس کی ایسی تکریم کی اس کی وجہ کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شبلی ہے یہ ہر نماز کے بعد میری شان میں نازل آیات تین مرتبہ کہتا ہے صل اللہ يا محمد صلاح محمد, صل محمد اس لیے میں نے اس پر ایسا کرم فرمایا اب آپ دیکھیں کہ حضور کو حور گزرے میں زمانہ ہو گیا کئی صدیہ گزر چکی اور ایک مصر میں ہے ایک بغداد میں ہے اور حضور کو ان کے احوال کی خبر ہے پتا چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے احوال سے غافل نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شاہد بنا کر کے مبوس فرمایا حضور مشاہدہ فرمانے والے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اختیار رکھتے ہیں کہ جس کو چاہے اپنی مجلس میں بلا لے جس کو چاہے مرض سے شفا بخش دے جس کو چاہے اپنی چادر مبارک عطا کر اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو مت پکارو تو ان دونوں نے حضور کو پکارا یا کسی کے کس یا اکرم الخلق مالی من اولوز بھی امام شف الدین بوسیری نے فریاد کی کہ اے ساری مخلوقات میں سے مکرم ترین آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو اس حادثے کے نزول میں میری مدد انہوں نے بھی صلی اللہ علیہ کا یا محمد کہہ کر پکارا اگر حضور کو یا کے سیگے کے ساتھ پکارنا ناؤزم شرک ہوتا تو کیا حضور پر ایسا کرم فرماتے حضور نے تو ان کو اپنے ناماز سے نوازا تو حضور کی تعریف حضور کی سنا خانی حضور کو خوش کرتی ہے شیخ ابو المباحب شازی رحمۃ اللہ اپنے مریدین کی مجلس میں حضور کی تعریف اور سنا کر رہے تھے کہ آپ کے منہ سے ایک کلمہ نکلا کہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن ایسے بشر نہیں جیسے عام بشر دوسرے بشر ہیں بلکہ ان کی بشریت کی مثال ایسے ہے جیسے پتھروں میں یاقوت اب یاقوت بھی پتھر ہے لیکن عام پتھر اور یاقوب میں کتنا فرق ہے عام پتھر لوگوں کی ٹھوکروں میں ہوتے یاقوب بادشاہ کی تاج کی زینت بنتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن عام بشر جیسے نہیں ان کی مثال اس طرح سے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضور نے فرمایا کہ تو نے یہ جو میری شان میں کلمہ کہا ہے اللہ نے اس کے عوض تیری مغفرت فرما دی اور جتنے لوگوں نے تیرے اس کلمے کو سنا اللہ نے ان سب کو بخش دیا اس کے بعد وہ اتنے خوش ہوئے حضور کی بشارت سے کہ جب بھی مجلس ہوتی جب بھی محفل ہوتی جب بھی حضور کا ذکر خیر ہوتا اس شعر کو اپنے تبر کن ہر دفعہ یہ پڑھنا یہ جو محفل ولاد کا انعقاد ہے جس میں حضور وسلم کو سنا خونی ہوتی ہے حضور وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے یہ حضور کو خوش کرنے کے لیے اور حضور کی خوشی حضور کی رضا کا اللہ خود طلب کار شیخ ابو موسا ذرتی اللہ علیہ کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی انہوں نے پوچھا یہ یہ جو ہم لوگ ہر سال محفل میلاد منعقد کرتے ہیں اس میں خوشیاں مناتے ہیں آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں و سلام پیش کرتے ہیں کیا یہ آپ کو پسند ہے بعض لوگ اس میں اعتراضات کرتے ہیں ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے بڑی پیاری بات کہ من فرح بنا فرحنا بھی جو ہم سے فرحت حاصل کرتا ہے ہم اس سے فرحت حاصل کرتے ہیں جو ہمارے سکون اور چید اور قرار پکڑتا ہے ہم اس کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت آپ کی شان آپ کی تشریح کرنے والے جو لوگ تھے جو ہیں وہ حضور کو خوش کرتے ہیں اور جو نقص نکالتے ہیں وہ حضور کو شاق پہنچاتے ہیں اور جو لوگ شاق پہنچاتے ہیں ان کے بارے میں میں اللہ کا ارشاد ہے اومیہ شاخر رسول طبعی الب الدا جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاخ پہنچائی تکلیف پہنچائی ازیت پہنچائی ہدایت روشن ہو چکی تھی وَيَتَّبِ سَبِيلِ اور انہوں نے مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر کوئی اور دوسرے رستے کی اتباع کی مومنوں کا رستہ کیا ہے حضور کی تعریف کرنا حضور کی صنع کرنا حضور کا ذکر خیر کرنا حضور کی اتباع کرنا الگ الگ جب انہوں نے حضور کو شاق پہنچایا اور مومنوں کے طریقے کو چھوڑا تو کیا ہوگا نول ماتھ جہنم و سات نصلا تو ہم جس طرح انہوں نے منہ مو موڑا ادھر ہی پھیر دیں گے سبحان اور ان کو جہنم میں داخل کریں گے جو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی اور ان میں سے کوئی وہ ہے کہ جس نے اللہ سے کلام کیا اور کوئی وہ ہے کہ جس کو درجات میں سب پہ بلند کر دیا اور سب کا یہ ایمان ہے کہ جس کو درجے میں سب پر بلند کیا گیا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مگر افسوس کہ اس زمانے کے اندر یہ جو دوسری قسم کے لوگ ہیں جو حضور کی ذات پر نفس نکالنے والے ان میں سے ایک جاوید احمد غامدی نے اور اس کے ہواری اور اس سے ہم خیال دوسرے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء نہ کہتے ہیں نہ اس کے قائل آئے حالانکہ قرآن اور حدیث کی اتنے اتنے دلائل اتنے دلائل اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر اس کے شرف پر لیکن یہ جانتے ہوئے بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں صرف اس لیے کہ مغرب کو خوش رکھنے کے لیے یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ وہ لوگ اس بات کے قائل آئے ان پر افسوس اس آیت میں اللہ نے خود حضور کی فضیلت بیان کی کہ میں ان کو درجے میں سب پر بلد کر دی حضرت جابر بن عبداللہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یار سوہ سسم مجھے خبر دیجئے کہ اللہ نے مخلوقات میں سب سے پہلے کس کو پیدا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے جابر بے شک اللہ تعالی نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اگر حضور سے افضل کوئی اور ہوتا تو اس کے نور کی خلقت کو فضیلت ہوتی لیکن حضور فرما رہے اور ایک اور حدیث میں ہے کہ كلهم نوری کہ ساری مخلوقات کو پھر اللہ نے میرے نور سے پیدا کیا تخلیق آدم سے بھی پہلے عالم ارواح میں اللہ نے ایک محفل منعقد کی سارے امبیا کو اس میں بلایا ان سے ایک ع عہد و پیمان لیا اور اس عہد و پیمان کا قرآن میں ذکر کیا اگر ذکر نہ کرتا تو لوگ کہتے سنی سنائی باتیں ہیں بے سند احادیث ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں کی کوئی سند نہیں یہ ضعیف ہے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وہی ضح اللہ ویسا النبی کہ یاد کیجئے جب اللہ نے عہد لیا انبیا سے تمام انبیاء کو جمع کی ان سے ایک عہد لیا کیا؟ لما من کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے دوں لما پھر میرے یہ رسول تمہارے اندر تشریف لائیں اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے جو تم لوگ اپنے ساتھ لائے تو, تو تم ضرور بس ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا اگر حضور سے بھی زیادہ فضیلت والا کوئی اور دبی ہوتا تو حق تعالیٰ چلے شانو محفل میں اس کا متعارف کرواتے اور انبیاء سے اس کے حق میں عہد لیتے اللہ کا یہ عہد لینا اور اس کا قرآن میں اظہار کرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام جملہ انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت والے تھے اور افضل الانبیاء تھے پھر آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول تھی اگر نام محمد شفی آدم، نا آدم یافتے نا نو اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آدم کا وسیلہ نہ بنتا تو نہ آدم کی توبہ قبول ہوتی نہ نو علیہ السلام ورقاب ہونے سے بچ <تصفح> تو اگر حضور سے زیادہ فضیلت والا کوئی اور نبی ہوتا تو آدم علیہ السلام کو القا جو اللہ نے کیا ان کا نام القا کرتا کہ تم فلا کے نام سے فلا کے وسیلے سے تم مجھ سے توبہ اپنی گناہوں کی اپنی لغزش کی معافی تلقی اللہ نے القا کے فتلق آدمہ کلمات میں وہ بھی فتح بارے اور جب القا کیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کا وسیلہ پیش کی اور پھر اس وسیلے کی حضور نے خود تعلیم دی آپ سوسم کی خدمت میں ایک نابینا صحابی آیا اس نے کہا یا آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے آنکھوں کی دولت سے نواز دے حضور نے کہا اگر تو اس پر صبر کرے تو اللہ تجھے جنت دے گا اگر تو چاہے تو تجھے آنکھیں عطا کر دی جائیں اب اس نے دل میں سوچا کہ اگر مجھے آنکھیں مل گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور کا دیدار ضرور ہو جائے گا اور دیدار ہو گیا تو سمجھ لو جنت بھی مل گیا آنکھیں عطا کر حضر نے کہا ٹھیک ہے چو جاکہ اچھی طرح سے وزو کرو ر اور پھر اللہ سے اس طریقے سے دعا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ کہ اللہ میری آنکھوں کو کھول دے اے اللہ ان کی شفات میرے حق میں قبول اس نے دعا مانگی صاحبہ کہتے ہیں کہ جب وہ واپس آیا تو اس کی آنکھیں پر نور تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اپنا وسیلہ پکڑنے کی اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تلقین فرمائی اور یہ جو حدیث آئی ہے یہ نسائی میں موجود ہے ترمیزی میں موجود ہے بحقی میں موجود ہے سب نے اس کو تسلیم کیا اور سیرت کی بے تحاشا کتابوں میں آیا پھر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب چچی کا انتقال ہوا حضرت ابو طالبا حضور سے بڑی محبت کرتی تھی حضور کا اپنے بچوں پر فضیلت دیتی تھی ماں سے زیادہ پیار کیا جب ان کے انتقال ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لہد مبارک میں خود اترے اور ان کے جسد وارے کے ساتھ لیٹ گئے اس کے بعد تدفین کے بعد اپنے دعا کی کہ یا اللہ یہ میری چچی ہے تجھے تیرے نبی محمد کا واسطہ کے ان کی اگر حضور سے زیادہ فضیت والا کوئی اور نبی ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا توصل پکڑتے حضور نے خود اپنا وسیلہ پیش کیا کس لیے تعلیم کی شب تمام انبیاء کی امامت حضور نے فرمائی کہ یہ افضول امبیا ہونے کی دلیل نہیں اگر حضور سے زیادہ شرف والا کوئی اور نبی ہوتا تو وہ امامت کے لیے آگے بڑھتا لیکن سب نے بال اتفاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا حضور نے کی امامت فرمائی کسی نے اس پہ اعتراض نہ کیا مگر آج ایک جاہل دانشور اعتراض کرتا ہے کہ حضور افضل الانبیاء نہیں حضور صلی اللہ فخر آپ فرمایا کہ میں سارے اولاد آدم کا سردار ہوں گا لباؤ الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا آدم اور ان کے ماسوا جتنے ہیں وہ سب میرے جھنڈے تلے ہوں گے اور یہ بات میں اظہار حقیقت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کسی فخر اور غرور کی بنا پر نہیں کہہ رہا ہوں تو حضور نے خود اظہار فرمایا مگر پھر بھی انکار کیا جاتا ہے سابق اکرام بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے ایک صابی نے کہا کہ سبحان اللہ آدم علیہ السلام کی کیا شان ہے اللہ نے ان کو تمام اسماء کے علوم سے نوازا اللہ نے ان کو اپنا صفی اللہ بنایا دوسرے نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی کیا شان ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا تیسرے نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی شان دیکھو کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا چوتھے نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی کیا شان ہے کہ وہ قلمت اللہ ہیں روح اللہ ہیں اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ گھمایا کہ اے میرے صاحبہ جو تم لوگوں نے گفتگو کی میں نے سن لی بلا شبہ آدم علیہ السلام اللہ کے صفی ہے بلا شبہ ابراہیم خلیل اللہ ہے بلا شبہ موسا کلیم اللہ ہے لیکن آگاہ ہو جاؤ انا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور حبیب میں اور خلیل میں زمین اور آسمان کا فرق جو خلیل ہے وہ اللہ سے اپنی مغفرت کی امید کرتا ہے قرآن میں, خطیتی الدین میں اللہ سے اس بات کی تما کرتا ہوں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دے اور حبیب کی شان دیکھے کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری خاطر اللہ نے تس سے پچھلوں کے تُس سے اگلوں کے سب کے گناہوں کو بخش دیا فرق دیکھے خلیل اور حبیب خلیل اللہ کے ذکر کو بلند کرتا ہے حبیب کے ذکر کو اللہ خود بلند فرماتا ہے رفا کا ذکر اے محبوب تیرے واسطے میں نے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا دی حاضر ہوئے اور عرض کیا, کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام شامل کر دیا جہاں بھی خدا کا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا دیکھیں کلمے میں اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام اذانوں میں اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام پکارا جا رہا ہے قرآن میں ہم جہاں پڑھتے ہیں اللہ, اللہ کی اور اس کے رسول کی اللہ کے رسول کا نام ساتھ ہے یہاں تک اللہ نے فرمایا رسول فقط اللہ جس نے بھی کے اطاع کی اس نے اللہ کی ہر جگہ اللہ کے نام کے ساتھ حضور کرنا تا. اگر یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہو کر سنان مصر نے مبہوط ہو کر اپنی عمریہ تراش ان کو پتہ بھی نہ چلا تو حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و کمال پر آپ کے اخلاق پر آپ کے کردار پر فریفتاب ہو کر جوانانِ عرب نے اپنی گردنوں کو نے کر شاہ اپنی گردنوں زمانے زمانے خبراتے سبحان خبراتے اللہ. اللہ اپنی کتاب لکھتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ الرحیم کو خواب میں حضو وسلم کی زیادت ہوئی انہوں نے اس یوسف علیہ السلام کے, کے بڑے چرچے ہیں زنان اپنی اہمیت راش کری آپ ویسے تو بڑے حسین و جمیل ہے مگر وہ بات نظر نہیں آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے حسن پر اپنی غیرت کے پردے ڈالے ہوئے اگر وہ ہٹ جائیں تو لوگوں کا حال اس سے بھی زیادہ ہو جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہو ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی آدم علیہ السلام کو کل اشیاء کے ناموں کا علم دیا گیا جتنی بھی چیزیں بننے والی تھیں جتنی بھی چیزیں ہر وہ چیز جو کسی اسم سے موسوم ہے سامو تعلیم کر دی گئی لیکن حبیب اللہ کی شان دیکھے حضور فرماتے مجھ پر ہر شے متجلی ہو گئی ہر شے روشن ہو گئی اور میں نے ان تمام کو پہچان لیا نام کا علم ہونا اور ہے اور اس کی حقیقت کا اور اس کی معرفت کا علم ہونا ان دونوں میں بڑا فرق ہے ہیلو سلیمان جنوں چرند و پرند یہاں تک کہ ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا گیا لیکن حبیب اللہ کی شان دیکھیں یا تعالی نے شانوں کی شان فرمایا وسخر لکم ما فی کہ اے محبوب میں تیرے واسطے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے مسخر کر دیا جو کچھ بھی اس کے مابین ہے سب اپ کے لیے مسخر کر دیا سبحان اشارہ کریں تو چاند ٹوٹ گئے ہو جاتے ہیں اپ اشارہ کرتے تو ڈوبا کو سورج لوٹ آتا ہے اپ لو دہن لگاتے ہیں زخم اچھا ہو جاتا ہے اپ لو میں دہن کھارے پانی میں ڈالتے ہیں کہ وہ میٹھا ہو جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام صفاتی تجلی کا ایک ذرہ برداشتہ کر سکے کوئی تر جل کے سرما ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے ہوش میں آنے کے بعد توبا کیوں نے لیکن حبیب رب اللہ عالمین کی شان دیکھیں کہ آپ نے ذات کو ایسے دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا کہ نہ پلک جھپکی نہ ہی آنکھ ادھر ادھر اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر عیسی علیہ السلام نے نے صرف مردے زندہ کیے بلکہ مردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم اپنے تصور سے اللہ کے دیے اپنے والدین کو زندہ فرمایا ان کو اپنا کلمہ پڑھا کر کے اپنی امت میں داخل کیا حضرا کے بچوں کو اپنے زندہ فرمایا. حضرت نے ایک مطلب زیافت کیا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں سے کے کے کے کے سارے کھا کے چلے گئے تو تو اور کہ ہاں وہ کی کے میں متعدد اللہ ایسے کہ جو حاشتے تھے ساد اندھوں کو آنکھیں عطا کرتے تھے اور حضور کے جو نائب اعظم ہے سیدا غوث اعظم کی تو شان ہی نے فقاما بقدرت المولى مشالی کہ اگر میں اپنا راز مردوں پر ڈال دوں تو سارے کے سارے زندہ ہو جائیں اور دوڑنے لگ جائیں یہی وجہ تھی کہ جب عیسی علیہ السلام کی موزبانی ان کے حوالے حضور کے فضائد سنتے تو تنگ رہتے ایک خوانی جس کا نام تھا بردا باس اس نے کہا حضط علیہ السلام سے کہ جناب نبی آخر الزما کی جب یہ شان ہے تو آر کا مقام ان کے سامنے کیسا ہے حضرتی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی آخر الزما کی ایسی شان ہے ایسی رفت ہے ایسی بزرگی والے ہیں کہ کاش میں ان کے جوتے کا ایک ہوتا دیگر انبیاء ایک ایک قوم کسی ایک علاقے کسی ایک گروہ کسی ایک قبیلے کی طرف آئے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری انسانیت پر ساری کائنات کے واسطے رسول بنا کے بھیجا فرمائے فرما دے انی رسول اللہ علیکم میں تم تمام پر اللہ کا رسول بے شک پھر دیکھیں کہ اللہ ازل نے گناہوں کی معافی کا جو طریقہ بتایا مون جاؤ جب بھی تمارے اللہ اللہ اللہ اللہ تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا پاؤ گے <تصفح> اور یہ جو قرآن کا حکم ہے یہ قیامت کرے اپنا شفیع بنائے حضور سے کرے جو ہی حضور کے لب مبارک اس کے حق میں واہ ہوں گے پھر اس کا گناہ گناہ نہ رہے گا یہ تارا نے تھا اور حضور تو ایسے غریب ہیں کہ اگر کوئی متوجہ نہ بھی ہو تو بھی اس کے گناہوں کی مغفرت کے لیے آپ دعائیں فرماتے رہتے ہیں دعاؤں اس کی مغفرت کے پروانے اس کو دیتے رہتے ہیں امام احمد بن حمبل کے پاس ایک نوجوان آیا بڑا بد کردار گناہ گار تھا آپ جانتے تھے اس نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہ دیا اپنا منہ پھیر اس نوجوان نے کہا کہ اے امام احمد بن حنبل مجھ سے مو نہ پھیریں میرا ایک خواب سن لے جو میں نے آج رات کو دیکھا کہ لیکن میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ کے سامنے بے تہاشاں رہے ہیں اور ایک ایک شخص حضور کے پاس جا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں معافی کے طلب دار ہوتے ہیں اور اس کو مغفرت کا پرمانہ دے رہے ہیں سبحان اللہ ایک, ایک شخص جا رہا ہے اور جناب کا کے ہو رہا ہے یہ ہو رہا تھا یہاں تک کہ سارے لوگ صاف ہو گئے میں اکیلا رہ گیا مجھے ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لے کر पास کہ مجھ سے کہا کہ تم کیوں مجھ سے اپنے گناہوں کی مفرت کے لیے سوال کرتے کہ افسوسم میرے گناہ بہت زیادہ ہے میں شرمندہ ہوں کیا منہ لے کر کے آپ کے سامنے جاؤں کس منہ سے آپ سے انتجا کروں حضور نے فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے ہیا کرتے ہو تم شیخین کا عدب کرتے ہو جاؤ اللہ نے منہ نہ پھیرے کہ, احمد سے پیریں کہ میں ہر گناہ سے تائب <تصفح> یہ, فرق ہے یہ سخی سخی ہوتا ہے جس سے پاس جا کے سوال کیا جائے اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اردو کے پاس جائیں ان سے سوال کریں و وہ ہوتا ہے جو خدا کے کے لیے کہ حضور نے اس خود اس کو اپنی مجلس بلا لیا اس کی مغفرت کے لیے دعا گو ہوئے اس کو مغفرت کا پروانہ تھا بروز حشر جہاں ماں اپنے بیٹے سے فرار اختیار کرے گی باپ کو اپنی اولاد کی پرواہ نہ ہوگی نفسی نفسی کا عالم ہوگا مخلوق خدا ساری جمع ہوگی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک وجل آہار و جبار بڑے غذب میں ہوں گے مخلوق لرز رہی ہوگی کھڑے کھڑے طویل عرصہ گزر جائے گا وہ سارے جمع ہو کر حضرت آدم رحسام کے پاس جائیں گے کہ اے ابو لمبیا آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں کیوں نہیں عرض کرتے کہ ہمارا حساب و کتاب شروع کریں بھلے ہمیں کہیں بھی بھیجے یہاں شروع تا کرے تو کریں ہم تو کھڑے کھڑے تھک گئے وہ کہیں گے کہ نفسی نفسی از الہی مجھے اپنی پڑی تم کسی اور کے پاس جاؤ نو علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے نو علیہ السلام بھی یہ کہیں گے یہاں تک کہ وہ ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام سے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں میں آج بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا اگر کوئی تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہے تو وہ نبی آخر و وجہ کون و مکا صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے پاس جاؤ ساری مخلوق تمام دروں سے ٹھکرائی ہوئی حضور کے پاس جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انا, لہا انا لہا میں اس کا اہل میں اس کا اہل ہوں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور صدر ریز ہو جائیں گے اور ایسے کلمات کے ساتھ اللہ کی حمد و ثناء کریں گے جو اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کو علقا فرمائے گا ہفتہ حمد و ثنا کے کلمات سے خوش ہو جائیں گے اور فرمائیں گے کہ یا محمد ارف اے محمد صلی اللہ سرابہ خوبی و زیبائی محمد کا ترجمہ کرے وہ ذات جس پہ ہر خوبی ہر حسن ہے ایسی ذات جو سراپا تعریف کے قابل یا مدوحمد جس کی ایک تعریف کے بعد دوسری تعریف شروع ہو جائے ہاں یا محمد اے محمد الفاظ اپنا سر اب اٹھائیے آج آپ کہیں آپ کی بات سنی جائے گی آپ مانگتے جائیں ہم دیتے جائیں گے آپ شفاعت کرتے جائیں ہم شفاعت قبول فرماتے جائیں گے <تصفح> حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت سے لوگ بخشے جاتے رہیں گے بخشے جاتے رہیں گے. یہاں تک کہ مجھے حکم ہوگا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے اسے آپ جہنم سے نکال لیں اب رائی کتنی سی ہوتی ہے اور ایمان حضور ہمارے ایمان علیہ محب المان سارے کا سارا محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ایمان ہے جس دل میں رائی برابر بھی حضور کی محبت ہوگی حضور میں اسے جہنم سے نکال دیا کوئی پوچھنے والا حیرت نہ ہوگا قیامت میں گھر پھیر لے وہ نگاہیں اس روز حضور کے واسطے اللہ کے حضور میں مستق بچھائی جائے گی حضور اس پر رونق افروز ہوں گے اور اس دن اپنے کیا پرائے کیا ماننے والے کیا نہ ماننے والے کیا سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و سنا کر رہے ہوں گے اور یہی مقام محمود ہے جو اللہ ازر چل آپ کو عطا فرمائے اگر کوئی اور حضور سے افضل ہوتا تو شفاعت کا در اس سے باہر کیا جاتا مقام محمود پر اس کو بٹھایا جاتا ہے یہ جاہل دانشور کیا یہ جانتے نہیں ہیں یہ سب جانتے ہیں حضور سے کوئی نہیں افسر البشر افسر الانبیاء امام الانبیاء حضور اللہ علیہ صرف کہ اللہ نے میری امت میں ستر ہزار ایسے لوگ مجھے عطا کیے یہ اولیاء کاملین ہیں صوفی فقراء ہیں فقراء کہ جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے حضرت انہوں نے کہا کہ یاسو سم آپ اور زیادہ کے لیے درخواست کرتے ہیں آپ نے کہا کہ میں اور زیادہ کے لیے درخواست کرتا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اتنا عطا فرمایا پھر آپ نے فرمایا کہ جب میں نے اللہ سے عرض کیا تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے مگر حضور کی شان دیکھے حضور بس ہی نہیں کریں کہ یا اللہ اس میں اور اضافہ کر یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے ہمارا ستر ستر ہزار افراد کو بلا حساب و کتاب جنت پہ لی سبحان اللہ ایک صحابی اٹھے اور کہا کہ اللہ کر جاؤ تم ان میں سے ہو دے ذرا کوئی دعا نہیں کی نے کہا جاؤ تم ان میں سے ہو اب آپ دیکھیں اس بت میں لاکھوں کروڑوں افراد بلا حساب و کتاب اور یہ کون لوگ ہیں یہ اس امت کے اولیاء کاملین صوفیہ ازام اور ان کے متبہین ہیں ان کے سلسلے والے ہیں ان سے متعلقین اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ان تمام اولیاء میں ان تمام صوفیہ میں ان تمام فقراء میں سب سے بلنشان والے سہینا غوصلہ سکتے ہیں جو تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں اور آپ اپنے ہمرا انگنت افراد کو بخشوا کر اپنے ہمرا جنت پہ لے جائیں آپ نے فرمایا کہ حق تعالی مجھے ایک ایسا صحیفہ دیا ہے کہ جو حد نگاہ تک طویل ہے اس میں میرے سارے مریدین جتنے قیامت تک ہونے والے ان کے نام نامی اور اللہ نے اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے داروغہ دو مالک سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس بھی میرا کوئی مرید ہے اس نے کہا کہ جناب آپ کے مرید کو جہنم سے کیا اثر آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی درگاہ سے اس وقت تک اپنے قدم پیچھے نہ ہٹاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو بخشوا کر اپنے ہمراہ جنت میں نہ لے جاؤں اللہ اور آپ کی یہ بشارت مریدین کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ آپ نے فرمایا مریدی لاڑ یا منہ تو اللہ المان میرا مرید نہیں مرے گا اگر مرے گا تو ایمان پر مرے گا دین فرماتے ہیں سلطان باہو کا ارشاب ہے کہ مرید قادری کے آخری وقت سیدم کی خصوصی توجہ اور لفاقت اسے نصیب ہوتی ہے اور اس کے سبب وہ استغفار کرتا ہوا کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے جب آپ نے اپنے مریدین کے لیے اتنی ساری بشارتیں دی تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کوئی آپ کے سلسلے میں داخل نہ ہوا ہو آپ سے بیت نہ کی ہو لیکن دل میں اپنے آپ کو قادری کہتا ہو اپنے آپ کو آپ کا سمجھتا ہو اپنے آپ کو آپ سے منسوخ کرتا ہو آپ کی ارادت کا پٹا اس نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہو تو کیا وہ بھی ان بشارات میں شامل ہے سیدہ غوث اعظم نے فرمایا مائے مائے کہ جس نے بھی اپنے آپ کو مجھ سے منسوخ کیا وہ میرا ہے اور اللہ, اللہ نے میرے سارے مریدین محبین اور متحدین کے ساتھ مغفرت کا وعدہ کیا تو سیدہ غوث اعظم سے تعلق ان سے نسبت کو استوار کیا جائے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کے طریقے پر عمل کرنے والے بنے دیکھیں جتنے ہنفی ہیں کوئی انہوں نے امام ابو حنیفہ سے بیعت نہیں کی لیکن ان کے طریقے کا فالوور ہیں اگر ہم سیدہ غوث اعظم کے طریقے کو اپنائیں ان کے طریقے کو فالو کریں تو ہم قادری ہیں اور آپ کا طریقہ کیا ساری کا تھا کسی نے پوچھا کہ جناب آپ نے حملی مسلک کو کتنے فرمایا کہ دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ اس مسلک کے لوگوں کی تعداد بڑی کم ہو گئی تھی اور قریب تھا کہ یہ مسلک بالکل ناقید ہو جاتا ختم ہو جاتا لیکن میں نے اس مسلک کو ایک نئی زندگی دے دی اب قیامت تک حملی مسلک زندہ رہے گا اور دوسری بات یہ کہ مسلق حملی میں آرزی اور انکساری بہت ہے اور مجھے آجزی اور انکساری پسند ہے اب جس میں آرزی انکساری ہوگی وہ تکبر و غروب سے بہت دور ہوگا آپ نے اپنے مریدی کو تلقین کی توجہ کی کہ توجہ اختیار کرو توجہ یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا اپنے سے بہتر گرداننا اور یہ تواز تکبر کو قطع کرنے والی چیز ہے اور تکبر اتنی بری چیز ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہ نسوگے گا تو سیدنا غوث سل اعظم کا طریقہ صدق و صفا کا طریقہ ہے سیدنا غوث اعظم کا طریقہ آرزی اور انکساری کا طریقہ ہے سیدنا غوث العظم کے طریقے میں, طریقے میں تقویٰ ہے آپ نے خوف خدا کی بڑی تلقین کی اور یہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو, را جو راس الحکمہ حضو صنف راسکما مخافت اللہ اللہ کا خوف تمام تر دانائیوں کا سرچما اور سیدنا غسل نے اس کی بڑی تلقین کی تخوا یہ کہ آدمی اپنے احوال میں اس بات پر آگاہ ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ کی اس معیت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے برائیوں سے اجتناب کرنا نیکیو کی طرف گامزن ہونا یہ تقوا اور اگر عمل نہ بھی ہو سکے تو کم از کم سیدنا غوث العظم کی شان کا وہ رہے ان کو علی اللہ کا سردار سمجھتا رہے ان کی عقیدت اور محبت کو اپنے دل میں جانگزی رکھے وہ سیدہ غوث اعظم کا ہے اور جو سیدھا غوث العظم کا ہے وہ مرحوم و ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمامی کو حضور غوث ثقلے کی محبت میں زندہ رکھے ان کی محبت میں مارے ان کی محبت میں اٹھائے اور قیامت میں آجناب کے قدموں و تلے محور فرمائے غما علینا تاج رے اے ایش شاگ شا گال پہ ہر دم کرو होती गावे करम है Uh-huh.